As-salamu I welcome you again to the series on international law, public international law that is. And I hope that you are enjoying this series of lectures. If you are a student and I am sure that you have a vested interest in the series itself because you may be ending up giving an exam on international law. But even if you are not a student and you are reviewing this, still you might find this interesting because it is a living law. It is a law that you confront, that you can see in news channels, in news media, and in all developments which are happening around us in the world. So in all the developments, international law is connected in some form. So, international law is a law which administers not only interest of the state, not only their relationships, but also has direct impact and bearing on the rights of the individuals. And it is linked up with me and you. So whenever we travel, whenever we face a certain situation, whenever we buy something, whenever we sell something, whenever we enter into our profession, there is some direct or indirect linkage with international law. So it is a law which is useful to understand even otherwise. Even if you are not a formal international lawyer, as we say, or you may not be actually studying it for a specific purpose, but you may still enjoy it, as an area of knowledge, which is not often brought to your notice so frequently. International law, as I said, is not a new law. It's a law which has traditions, which was practiced in the past, which has various principles which were practiced by various states, not only 40 years ago or 50 years ago, but over the last hundreds of years, and in certain cases, thousands of years. For example, you look at a certain movie and in that movie you see کسی پرانے زمانے کی جو افواہیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور وہ افواہج جو ہے ان میں سے ایک سائڈ سے ایک آدمی نکل کر آتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید رومال ہے اور وہ آ کر دوسری سائڈ ایک اور اپنا انوائے بھیجتی ہے اس سے ملاقات اور بات چیت کرنے کے لیے اب جس کے ہاتھ میں یہ سفید رومال ہے یا جو سفید جھنڈا لے کے باہر نکلا ہے اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا وہ صرف بات نکلا ہے اگرچہ فوج فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں مگر اس کی جو امیونٹی ہے اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ گارنٹی سمجھی جاتی ہے ان فوجوں سے جن کے سامنے وہ سفید رومال لے کے نکلا ہے اور وہ جنگ بندی کی پیشکش کرتا ہے وہ کوئی اور بات کرتا ہے یا کوئی اور ایشو کو ڈسکس کرتا ہے یہ ایک اور ایشو ہے مگر ہمارے لیکچر کے کانٹیکسٹ میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا سفید رومال ہلانا اور دوسری افواج کے کسی شخص کا اس پر حملہ نہ کرنا یہ کس قانون کے تحت یہ کس ضابطے کے تحت یہ قانون اور یہ ضابطہ جو کئی ہزار سال سے چلا رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں ایریا آف انٹرنیشنل نیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی وہ قانون جو ایک ہیومینیٹیرین لاء کے حوالے سے امپورٹینس رکھتا ہے جو آرمڈ کانفلکٹ کا قانون ہے کہ بین الاقوامی جنگیں جب ہوں گی تو وہ کیسے لڑی جائیں گی اور ان لڑنے کے کچھ آداب کچھ قوانین ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ جو مقولہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے وہ در حقیقت جنگ کی حد تک تو غلط ہے کیونکہ جنگی قوانین موجود ہیں اور نہ صرف یہ قوانین موجود ہیں بلکہ ان کے پس منظر میں جو روایات ہیں جو ان قانونی دستاویزات میں پہ شامل ہوئی وہ روایات بھی موجود ہیں اور ان کی بے شمار تاریخ میں محفوظ ہوئی ہوئی ہے اور اس ایویڈنس کی ایک مینیفیسٹیشن میں نے آپ کو ایک فلمی منظر نامے کے طور پر ایکسپلین کی اور اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کئی اور فلموں کو کئی اور واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ نظر آئے گا تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کو لا آف آرم کانفلکٹ بھی کہتے ہیں یعنی جنگوں کا قانون اور جب آپ کسی سے بات کریں ویسے تو وہ زیر لب مسکراتا ہے کہ جی جنگ کرنے کا کون سا قانون ہو سکتا ہے جنگ کا تو مطلب ہے بس آپ مارنا ہے اور بلا سوچے سمجھے مارنا ہے اور بے تیغ مارنا ہے اور جتنا آپ دشمن کو نقصان پہنچا سکیں وہ پہنچانا جو ہے وہ جنگ کے آبجیکٹیو کا حصہ ہے تو پھر اس میں کس چیز کی کیا تخصیص کرنی کہ جو ہتھیار ہے کسی کو لگے اور کسی کو نہ لگے اور آج کل مجھے کچھ پچھلے دنوں فلمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا پھر میں فلموں کی بات کر رہا ہوں جو پرانے زمانوں میں کسی قلعے پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو جس بے دردی سے ایک دوسرے کو مارا جاتا تھا یا ہم فرض کرتے ہیں کہ بے بے رحمی سے مارا جاتا تھا اس کو دیکھ کر واقعی انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ انسان کسی سٹیج پر کسی حالت میں اس پوزیشن کو بھی پہنچتا ہے کہ وہ اس قدر بے رحم اور سنگل ہو جاتا ہے سو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ کرنے کے لیے یہ ان ڈسکریمینیٹ بیرہ از این اسینشیل فیچر یا کوئی اور طریقہ بھی ہے یا کوئی اور قانون بھی ہے یا کوئی اور روایت بھی ہے وہ روایت ہے اور آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے وہ قوانین ہیں آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور یہ قوانین یہ روایات جو ہیں یہ آج سے نہیں ہیں بلکہ کئی سو سال سے اور کئی ہزاروں سال سے یہ ایسوسیٹیڈ ہیں ریجیم آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے ساتھ اس ریجیم کو ان قوانین کو انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہیومن ایسپیکٹ جنگ میں لاتی ہیں اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ جنگ جو ہے وہ اس طرح سے لڑی جائے جس میں جنگ کرنے کے جو بنیادی آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو بھی ہوں ملیٹری भी اچیو بھی ہوں مگر ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی اویلیبل ہو ساتھ ساتھ بچوں کی پروٹیکشن بھی ہو اگر جنگ کسی شہر کے قریب لڑی جا رہی ہے تو وہاں کی جو है اس پر حملہ نہ کیا جائے اگر جنگ لڑی بھی جا رہی ہے تو ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں جو بہت انڈسکریمنیٹ ایفیکٹ نہ کریٹ کریں اگر جنگ کرنا ضروری ہی ہے تو ضرور کی جائے مگر اس طرح سے کی جائے اس میں ایسے میتھڈ اور ایسے مینز اڈاپٹ کیے جائیں جو انڈسکریمنیٹ نہ ہوں جو لمٹ لمیٹڈ وارفیئر کے لیے استعمال ہوتے ہوں اور وغیرہ وغیرہ سو so یہ جو قوانین کا مجموعہ ہے اس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کہا جاتا ہے یا لا آف آرم کانفلکٹ بھی کہا جاتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ قوانین جو ہیں یہ بہت عرصے سے ان پر عمل درآمد جو ہے کسی نہ کسی فارم میں ہوتا ہوا آ رہا ہے اور وہ جو عمل درآمد ہے اس میں فلمی منظر نامے کے علاوہ بے شمار تاریخی واقعات آپ کے پاس ذہن میں آئے ہوں گے اور اسی طرح جو تاریخی واقعہ اسلام کے کانٹیکسٹ میں یا اسلامک روایاتی کانٹیکسٹ میں آتا ہے وہ بیت الرزوان کا ہے بیت الرزوان کیوں لی گئی اس لیے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھجوایا گیا ایز این اینوائے کہ وہ بات چیت کریں اور جب یہ خبر کو کہ انہیں شہید کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہ صرف ایک قریبی ساتھی کی شہادت کے حوالے سے بلکہ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک ریکگنائز پرنسپل کی وائلیشن تھی وہ پرنسپل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ این کو کبھی اس کی جو وائلیشن ہے اس کی ذات کی اس کی زندگی کی وہ آپ اس کی زمانے دیتے تھے اس کی وائلیشن ہوئی تو پھر بیت الرضوان جو تھی وہ لی گئی اور اس کے بعد لیکن بحرالی خبر آ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا سو so یہاں آپ نے پھر دیکھا کہ وہ پرنسپل جو آج سے چودہ سو سال پہلے بھی اویلیبل تھا وہ پرنسپل آج بھی اویلیبل ہے اور اس پرنسپل کو پھر کوڈیفائی کیا گیا مختلف قوانین کی شکل دی گئی اسی طرح وہ پرنسپلس اسلام میں بے شمار روایات ہیں اور بے شمار واقعات ہیں کہ جب اسلامی افواج کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں یا کسی جگہ پر وہ کانفلیکٹ والی سچویشن میں جانا ضروری ہوتا تھا تو سپہ سلار اسٹینڈنگ انسٹرکشن ایشو کرتے تھے کہ آپ نے وہاں پر کھڑی فصلیں تباہ نہیں کرنی پانی کے ذخائر ان میں زہر نہیں ملانا نہتے بچوں یا عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور اگر کوئی جو لڑنے والا اپنا ہتھیار پھینک کے امان طلب کرے تو اس کو مارنا نہیں ہے اب یہ سب پرنسپل جو تھے یہ بڑے اہم تھے یہ ریکگنائز تھے جب ان تمام پرنسپلز کو یکجا کیا گیا لیٹ ایٹین ہنڈریڈ میں اور ارلی نائنٹیز میں تو پھر ہمارے سامنے ایک قوانین کا ایک مستند مجموعہ سامنے آیا ان قوانین کے مجموعے کو ہیگ لا کہتے ہیں اور جینیوا لا بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک سیٹ اف قوانین ایسا ہے جو ہیگ میں یعنی نیدر کا شہر ہے ہیگ جہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس بھی ہے وہاں پر یہ قوانین لکھے گئے ان کے بارے میں سفارتی میٹنگز ہوئی کنوینشن ہوئے اور اس کے بعد فارم میں یہ کنوینشن بنے تو ان کو ہم ہیگ کنوینشن کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کنوینشن جوشن سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ہوئی وہاں جو قوانین مرتب ہوئے ان کو ہم جینیوا کنوینشن کہتے ہیں جینیوا کنوینشن جو ہیں وہ بنیادی طور پر وکٹمز کی پروٹیکشن کے لیے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیگ کنوینشن جو ہیں وہ بیسیکلی سولجرز سولجر سمجھے جاتے ہیں یعنی کہ سولجرز کے لیے گائڈ لائن ہیں کہ آپ نے حملہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کمانڈ ریسپانسبلٹی کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد پھر اس پر ایک اور قانون سازی انیس سو ستہتر میں ہوئی انیس سو ستہتر میں قانون سازی ایک اور بنی جس نے ان دونوں کے مینڈیٹ کو یکجا کر کے اور بڑھایا اور پھیلایا اور اس کے اسکوپ کو اور واضح کیا اور اس کو نہ صرف انٹرنیشنل کانفلکٹ پہ اپلائی کیا بلکہ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹس پر بھی اس کو وی ول ڈسکس دا ڈسٹنکشن بٹوین انٹرنیشنل آرم کانفلکٹس اینڈ نان انٹرنیشنل آر کانفلکٹس مگر چونکہ ان روایتوں کا بہرحال ایک بہت بڑا عمل دخل رہا ہے نہ صرف جب تک یہ قوانین بنے یا کسی لکھی ہوئی فارم میں سامنے آئے اس کو ہم کہتے ہیں کوڈیفیکیشن کا عمل سو جب ان کو کوڈیفائی کیا گیا ان تمام روایات کو لیکن روایات بہرحال موجود تھیں تو پھر ایک کامن آرٹیکل جس کو ہم مارٹنس کہتے ہیں جنیوا کنوینشن میں لکھا گیا بھی موجود ہے جس کلاوز میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی سٹیٹ پارٹی نہیں بھی, ہے, کسی بھی کیونکہ یہ پرنسپلز کسی ٹریٹی کے تھرو وجود میں نہیں آ رہے بلکہ یہ پرنسپلز وہ ہیں جن کو کوڈیفائی کیا گیا جن پر تمام ممالک کا تمام تہذیبوں کا بائیں علاج ان پر ایک اجتماع ہے ان پر ایک کنسینس ہے سو مارٹن کلاس کے جو الفاظ ہیں وہ یوزفل ہیں ٹو ایگزام دیٹ آئیے آپ کو اسکرین پہ مارٹن کے الفاظ سے متعارف کرواتے ہیں شیل ان نو وے امپیئر the آبلیگیشن وچ the پارٹیز ٹو ا کانفلکٹ شیل ریمین باؤنڈ ٹو فلفل بائی ورچو آف دا پرنسپل آف دا لا آف نیشنز ریزلٹ فروم دا یوز اسٹبلش امنگ سیوائڈ پیپل جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا روایات کے حوالے سے فرام دا لاس آف ہیٹی اینڈیٹس آف پبلک کانشیس اب یہاں انہوں نے دو تین امپورٹینٹ باتیں کہیں ایک یہ کہا کہ جو لا آف نیشن سیشن جن چیز پہ اگری کر رہی ہیں وہ قوانین جو ہیں ان قوانین کے پرنسپلز بالا ہیں they will have preference over treaty law ول گائیڈ لا سو اگر کوئی اسٹیٹ بائی اینی ریزن اب تو خیر یونیورسل فالوئنگ ہے ان کنوینشنس کی باہر بھی رہتی ہے تو بھی وہ تابے ہیں ان پرنسپلس کے جو پرنسپلس بڑے عرصے سے کئی سو سال سے چلتے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پبلک کانشیس کا ایک اور ایلیمنٹ ایڈ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایکٹ ہو جو پہلے کنسیو نہ کیا اور جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک نیا ایکٹ ہو ایک آف وار میں یا سچویشن آف وار کہ ایک ایسا پیمانہ دے دیا گیا کہ اگر وہ کوئی اقدام جوورنگ دا وار ایک ایسی کیٹیگری میں آتا ہے جو غیر معمولی اقدام ہے جو پہلے اس کے بارے میں نہ سوچا گیا نہ وہ اینویسوج ہوا تو پھر وہ ایک اور پیمانے کے حوالے سے وہ اس کو میجر کیا جائے گا سو مارٹن کلوز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ بھی بیسیکلی ان پرنسپلس کی قوڈیف... کوڈیفائی کو کرتا ہے اور ان کے کوڈیفائی نہ ہونے کے عمل کو پھر بھی محفوظ کر دیتا ہے کہ اگر کوئی پرنسپل رہ گیا ہے تو وہ باہر بائنڈنگ ہے اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ امپوزنگ رہے گا سو so, کوڈیفکیشن کا عمل جو ہے وہ ایک باقاعدہ عمل ہے اور وہ عمل جو ہے اب ہمارے سامنے ان تمام روایات ان تمام کسٹم تمام اسٹیٹ پریکٹس کو جو اوور دا لاسٹ ہنڈریڈ آف ایئرس کی اس کو ایک فارم دے دیتا ہے، اس کو ایک ٹریٹی کی شکل دے دیتا ہے. So now, whenever you talk about law of armed conflict, or you talk about humanitarian law, we refer to those treaties instead of those principles. We refer to Geneva Convention, we refer to Hague Conventions, and we refer to some other text of international humanitarian law جو اس کے علاوہ بھی ہیں. So whenever you hear the word Geneva Conventions, please make yourself clear, it means international humanitarian law. لا آف دا وار ہاؤ اٹ شوڈ بی کنڈکٹ بیسڈ آن دا ٹریڈیشن آف وار جنیوا کنوینشن اور ان قوانین کو بہت کمپریہنسو طریقے سے لکھا ہے اور اس کمپریہ طریقے سے لکھنے کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ایک ٹیکنیکل انالیس ہے اور ٹیکنیکل ڈیٹیل ہیں ان کو پھر اکثر ممالک نے انکارپوریٹ کیا ہے اپنے وار مینس میں سو so, پاکستان کا بھی ایک آرمی کا ایکٹ ہے اس ایکٹ کے نیچے مختلف رولز ہیں کہ افواج جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں گے ڈیورنگ سچویشن آف کانفلکٹس انڈیا میں اسی طرح رولز ہیں یونائٹیڈ سٹیٹس کی جو اپنی آرمی ہے اس کا ایک وار مینول ہے جو بہت تفصیلی اور بہت کمپریہینسو ہے کہ جب آپ جنگوں پہ جائیں گے تو آپ کس طرح سے چیزوں کو اسیس کریں گے اور وغیرہ وغیرہ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ ٹارگیٹ سلیکشن کریں گے جب آپ اٹیک کریں گے تو آپ کیسے قانونی ویٹنگ کروائیں گے ان تمام اقدامات کی کہ جب عراق کی پہلا راؤنڈ آف وار تھا نائنٹی ون وغیرہ میں تو جو امیرکن ویسلس گلف میں وہاں پر تھے اور وہاں سے میزائل فائر کیے جاتے تھے ٹارگیٹس پر تو ہر ویسل کے اوپر ایک لائر لیگل ایڈوائزر اسپیشلائز انٹرنیشنل ہیومن انٹیلیجنس لا بیٹھا ہوتا تھا جو پہلے ان کو ریٹ کرتا تھا کہ ہاں کیا یہاں تالت جنیو کینوشن کے حوالے سے legitimate target ہے یا نہیں ہے and then uh, they used to attack of course the American state practice has come under serious criticism more recently by lawyers by academicians on account of what has been done in Guantanamo Bay for example or account of other deviations, alleged deviations from the laws of war in terms of the use of certain bombs in certain conflicts but that criticism apart legislation has been then transformed into military manual form. Military مین ڈسکشن کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں اور ہم اب بات کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اور کون کون سے کنوینشن ہیں جو نیسسری ہیں جو ریلیونٹ ہیں اس میں for example chemical weapons convention ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز کیمیکل ویپنس کے حوالے سے یہ ایک اس طرح کا ویپن ہے یعنی کہ کیمیکل ویپنس کا استعمال جو ان ڈسکریمنیٹ ہے جو آ, کسی کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے اور اس چیز کی ڈسٹنکشن نہیں رکھتا کہ کمبیٹنٹ کون ہے نان کمبیٹنٹ کون ہے یعنی کہ جنگ لڑنے والا جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے جس نے یونیفارم پہنی ہے وہ کمبیٹنٹ ہے اور جو سویلین ہے وہ نان کمبیٹنٹ ہے تو وہ اس کی تخصیصی ہتھیار کر نہیں سکتا اس لیے یہ ہتیار کا استعمال ہے تمام ممالک کو کہ وہ اگر ہمارے پاس کوئی کیمیکل اسٹاک ہے ہم اس کو تباہ کرتے ہیں اور آئندہ سے so, پاکستان نے بھی ریٹیفائی کیا انڈیا کے پاس کچھ اسٹاکس تھے انہوں نے ریٹیفائی کرنے کے بعد اپنے اسٹاک تباہ کیے اور not, uh, so, become, uh, chemical, uh, law, Likewise, یہ بھی کنوینشن جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ بایولوجیکل ویپنس بایو ایجنٹس کا استعمال ایسے نہیں کریں گے یہ سائنسی ڈسکشن ہے کہ بائیو ایجنٹس کون ہیں ٹاکسک ایجنٹس کون ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اس طرح کا بھی استعمال اس طرح کے ہتھیاروں کی فارم میں اس کو استعمال کرنا وہ بھی انٹرنیشنل کی وائلیشن ہے اور ان سب وائلیشنز کو ان کی بیک کرنی کے لیے یا ان کو کرب کرنے کے لیے پھر ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل کریمنل کورٹ بنا جو ہے جو ہیگ میں اگین اسٹیبلش ہوا جو ایک سیپریٹ سے بنا جسے روم اسٹیچو کہتے ہیں اور اس کے تحت یہ جو ہے یہ وار کرائمز کو ایگزامن کرتا ہے یعنی کہ جب بھی جنیوا کنوینشن کی وائلشن ہوگی گریو بریچیز ہوں گی ان کو ہم وار کرائمز زمرے میں لاتے ہیں تو جو روم سٹیچیوٹ ہے وہ گریو کو دوبارہ کوڈیفائی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور کرائمز کو بھی کرتا ہے ایز کرائمز اگینسٹ ہیئنس وار سو یہ رجیم جس کو اب انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا کی رجیم کہتے ہیں یہ اب بے شمار انٹرنیشنل پر مبنی ہے یہ محض جنیوا کنوینشن تک محدود نہیں رہ گئی بلکہ جنیوا کنوینشن سے آگے بھی ٹریول کر گئی ہے سو اف یو آرٹرسٹ انٹ ایریا کنفیوژ جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی شاید کرتے ہوں, وہ یہ ہے کہ جی کیا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور ہیومن رائٹس ایک ہی چیز ہے یا نہیں یا الگ الگ ہیں یا ایک ہی بات ہے اکثر اوقات ایون ایٹ اے سینئر لیول لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی ہی کوئی شاخ ہے یہ میں واضح کر دوں کہ ہیومن رائٹس گو کہ اس کے نیبرہڈ میں ایگزٹ کرتے ہیں ان سے ان کا ریلیشن شپ ہے بٹ یہ ہیومن رائٹ سے یکسر مختلف ہے ہیومن رائٹس بیسیکلی رائٹس دیتے ہیں in peace time to of a state. ان پیس ٹائم ٹو سٹیزن آف اے اسٹیٹ ان رائٹس کو کیا رائٹس دیتے ہیں رائٹ ٹو اسپیچ رائٹ ٹو لائف Right of of کوڈیمن لکھا جاتا ہے انٹو دیوشن آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری سو اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اٹھائیں اور پرنسپل آف پالیسی پڑھیں تو یہ وہ قوانین ہیں یا یہ وہ حقوق ہیں جو سٹیزن آف پاکستان کو دیے گی ڈبل پنشمنٹ نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ یا آپ کو ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جائے گا جو ہیومن رائٹس کی کنونشنز کے ساتھ لنکٹ اپ ہیں جس میں یونیورسل ڈیکل آف ہیومن رائٹس آ جاتا ہے کام سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کنونشن آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ایک سیپریٹ ریجیم ہے جبکہ آئی ایچ ایل کی اپلیکیشن پیس ٹائم میں ہے پیس ٹائم میں نہیں ہے بلکہ وار کی سیچویشن میں ہے کانفلکٹ کی سیچویشن میں ہے اور وہاں بھی وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے جب کوئی بلیجر کے بعد آکوپائی کرتی ہے تو وہاں پر بھی وہ اپلائی کرتی ہے نہیں ہوتا اب غیر ملکی تسلط میں تو, ایک تو اس کی, کی جن فیکٹس پر ہوگی وہ مختلف ہیں ہیومن رائٹس ول بی ایپل ایپلیکیبلڈیویجل انٹرنیشنل لا ویلیکیبلفلیکٹ سچویشن And they will be, they providing different rights and obligations on combatant, non-combatant and so on and so forth. And there is a fundamental conceptual collision between these two set of regimes. Human rights argue that you have a right to life, I have a right to life. International humanitarian law somewhat permits that you can take life because of military necessities. سو یہاں پر یہ ایک بنیادی کنسپچل کو جاتا ہے سو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا نظر سے شاید نہ دیکھیں کیونکہ ان کی نظر میں انٹرنیشنل لا ملٹری نیسٹی کے ڈاکٹرن کے نیچے لائف کو لینے کو لیجیٹی ٹارگیٹ تصور کرتا اگر ہم اس ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے یہ डिबेट ओपन اینڈیڈ ہے مگر جو دوسرے یا جو, جو آپ یہ کہیے ڈومیننٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنگ کو تو آپ روک نہیں سکتے کسی نہ کسی حالت میں ہو جاتی ہے پولیٹیکل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کی نیگوسیشن ٹوٹ جاتی ہیں کانفلکٹ شروع ہو گیا کسی بھی وجہ سے اس کی سیاسی مقاصد کیا ہے اس کے کی محرکات کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کانفلکٹ شروع ہو گیا جنگ شروع ہو ہوگی حالت جنگ میں اب آپ ہیں تو یہاں پر اگر یہ قوانین صرف ڈکٹیٹ کریں کہ جنگ کو کیسے لڑا جائے تو یہ قانون جو ہے اس کا تعلق اس پس سے نہیں ہے جس پس سے وہ جنگ شروع ہوئی ہے اٹ از اونلی اپلیکیبل ٹو دا لا آف کانفلکٹ اور اگر اس کانفلکٹ کو ریگولیٹ کوئی قانون کر سکے تو بہت ہی بہتر ہوگا اور وہ ریگولیشن جو ہے وہ یونیفارم کیریکٹر کی ہو اور وہ سب کو پتا ہو دونوں سائیڈوں کے بارے کو اس کی اویئرنیس ہو تاکہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ٹکرائیں کسی بھی آم کانفلکٹ کی سچویشن میں سو دے نو یہ ایمبلم کون سا ہے یہ ریڈ کراس کا ایمبلم ہے یہ ایمبلم کون سا ہے یہ ریڈ کرسڈ کامبلم ہے تو جہاں یہ ایمبلم لگا ہوگا وہاں پر آپ اٹیک نہیں کریں گے اگر ہسپتال ہے تو ہسپتال پر اٹیک نہیں ہوگا لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی جنگی قیدی آ گیا ہے تو اس قیدی کی آپ نے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اس کے بھی اسپیسیفک اسٹیپس دے دیے گئے ہیں سو اگر یہ قوانین دونوں سائڈوں کو پتا ہوں گے سو پھر جنگ اگر ہوگی بھی تو وہ ملٹری یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس چیز کو واضح کیا اس چیز کی بزاعت میں تھوڑے چھیک آپ illustration سے بھی کرنا چاہتا ہوں because people confuse international humanitarian law with the right of self-defense with the right of humanitarian intervention and sometimes they fear that application of international humanitarian law will be used as a confession for legitimacy of the use of force whereas that is not true there, is, there are two different sets of regimes and let me explain this to you with the reference to a chart ye illustration jo main aapko abhi uh, dikhata hu ye basically zyada clearly it will put across hum yu tasavvur karte hain ki ye do boriyan hain aur isme hum in qawaneen ko rakh dete پہلے سیٹ آف قوانین میں ہم رکھتے ہیں سیلف ڈیفینس کو اس میں یوز آف فورس کے ایشوز ہیں اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفینس ہے اس میں انٹروینشن کا قانون ہے کس بیسس پر ہوگی کب ہوگی کس کے خلاف ہوگی ریپرائزل کا قانون ہے یعنی یہ وہ تمام قوانین ہیں آرٹیکل 51 جو سیلف ڈیفینس میں ہے وہ اسپیسیفکلی آ گیا اس کو ہم کہیں گے لا گورنگ یوز اے فورس دوسرے سیک میں ہم کہیں گے دا لا آف وار یعنی آرم کانفلکٹ کا لا اس میں آ جائیں گے جنیوا کنوینشن کسی میں آ جائے گا ہیگ کنوینشن کسی میں آ جائے گا ایڈیشنل پروٹوکال سیونٹی سیون کے کیمیکل ویپنز کنوینشن بایولوجیکل ویپنز کنوینشن اینٹی مائن کنوینشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ اب آپ نے یہ دو مختلف سیکس میں یا دو مختلف بوریاں جو ہیں اس میں میں نے ان دونوں قوانین کو سیپریٹ کر دیا ایک قانون وہ ہے جس کا ہم نے ایک دفعہ لیکچر آپ کو دے چکے ہیں کہ یوز اف فورس کا قانون ہے کہ اگر آپ نے جنگ میں جانا ہے اگر آپ نے کسی ملک پر اٹیک کرنا ہے کسی جگہ اٹیک کرنا ہے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو قوانین ہیں وہ یہ سیٹ آف یہ سیٹ آف لاس ہیں لا ایڈمنس ریزورٹ آف فورس کیا آپ کو سیلف ڈیفینس میں آپ جا رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں آپ انتقام کر رہے ہیں آپ ہیرین انٹروینشن کے طور پہ کسی ملک پر اٹیک کر رہے ہیں یا آپ اپنا کلیکٹو سیلف ڈیفینس انڈر چارٹر کے طور पर جا رہے ہیں یہ جو سب ڈسکشن ہے یہ سیپریٹ رجیم ہے یہ سیپریٹ ایشو ہے یہ سیپریٹ قانون کا ایک مکمل سیک ہے جو سیپریٹڈ ہے اس کا اس کی اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں یعنی کہ اس لا کا اس لا کی اپلیکیشن پر کوئی تعلق نہیں یا اس پر کوئی قانونی اثر نہیں یہ جو لا ہے جو لا وار ہے یہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ناٹ وٹ اسٹینڈنگ کہ آپ کی جنگ میں جانے کی جسٹیفکیشن درست یا غلط اس سے اس لا کا کو کوئی سروکار نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جب وار شروع ہوگی کانفلکٹ شروع ہوگا جنگ شروع ہوگی تو پھر یہ قوانین اپلیکیبل ہو جائیں گے امیڈیٹلی کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی کیا صحیح ہوا؟ کیا کو ہونے کے لیے اس آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ, ہی ہوتے ہوئے یہ سوچے گا, نہ ہی اس کو ایگزامن کرنا چاہے گا کوئی بھی جو اس کو کر رہا ہے کہ کیا یہ جو جنگ ہے یہ ایرپریزل صحیح تھا کے نہیں تھا انٹرمنشن غلط تھی یا نہیں تھی سو گویا this set of laws root that administer law of that we are studying today as humanitarian law have got nothing to do in terms of the legal impact on the laws which are the use of force laws neither these laws so therefore any inhibition on the application of this law on the pretext that It might strengthen or weaken the case of the use of force on the first act is totally mistaken or not correctly founded. These laws will become applicable irrespective of the nature or justification of a conflict. So therefore the law of war is the law which administers a conflict irrespective of its justification of its uh, whether it's a valid war, it's a correct war, it's a just war or no. That this law has got nothing to do with it. It simply provides protection to the victims, it simply gives certain rights, it simply places certain limitations on them. I will now show you a second slide to demonstrate that what are the basic principles of these laws. In ke bunyadi. ان کے ماخذ کیا ہیں یا ان کی سمری اگر ہم کریں تو ہم ان کی سمری کیسے کریں گے بکاز اگر آپ ان قوانین کو باقاعدہ پڑھیں تو یہ بہت تفصیلی کنونشنز ہیں اور یہ نارملی وہاں پڑھائے جاتے ہیں افواج میں یا ان لوگوں کو اکیڈیمیشن کو جو بہت تفصیل سے اس کو ایگزامن کرتے ہیں مگر اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ بیسیکلی کون سے کنونشنز ہیں یا ان کے بنیادی خط و خال کیا ان کے بیسک پرنسپل کیا ہیں پہلا پرنسپل ہے ڈسٹنکشن کا دوسرا پرنسپل ہے پروپوشنالٹی کا تیسرا پرنسپل ہے ملٹری نیسیسٹی کا چوتھا پرنسپل ہے لمیٹیشن کا اور اس کے علاوہ کچھ پرنسپلز گڈ فیت کے حوالے سے بھی سمجھے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیومین ٹریٹمنٹ کا اور نو no ڈسکریمینیشن یہ وہ بنیادی پرنسپلز ہیں یا وہ یہ وہ ستون ہیں یہ وہ کنسپچل ستون ہیں جن پر یہ جنیوا کنوینشن اور ہیک کنوینشن کی عمارت اور ان کی تفاصیل جو ہیں وہ اس پر اریکٹ ہیں ڈسٹنکشن کہ آپ یو ول آلویز مینٹین ڈسٹنگشن بٹوین اے کمپیٹنٹ اینڈ اے نان کمپیٹنٹ جس کے ہاتھ میں احتیاط ہے جس نے یونیفارم پہنی ہے جو کسی افواج کا حصہ ہے وہ کمبیٹنٹ ہے اور جو نان کمپیٹنٹ ہے وہ, وہ ہے جو سویلین ہے سو so, جب بھی آپ کوئی جنگی حملہ کریں گے جب بھی آپ کسی جنگی کیفیت میں جائیں گے یا جب بھی آپ کانفلکٹ میں جائیں گے آپ اس ڈسٹنکشن کو ذہن میں رکھیں گے کہ یو ول ناٹ اٹیک دا سویلینس یو ول اونلی اٹیک دا کمپیٹنٹ پرشنالٹی کہ آپ نے ایک خاص پرپورشن سے آپ کی ملٹری آبجیکٹو ہے کوئی ظاہر ہے کچھ کس کسی وجہ سے ہی جنگ ہوتی ہے ملٹری آبجیکٹو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ نے اپنے نیشنلز کو چھڑانا ہے ملٹری آبجیکٹو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ نے کسی شخص کو پکڑنا ہے ملٹری آبجیکٹو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ نے کسی دشمن کا ڈیپو تباہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اب جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اچیو کرنا ہے کہ آپ نے جو طاقت استعمال کرنی وہ ڈسپروپورشنیٹ نہ ہو جائے ٹو یوز دیٹ یو شوڈ ناٹ کل اے شوڈ ناٹ کل ادا دا پرسپل از ملٹری نیسسٹی کیا آپ اتنی طاقت استعمال کریں جو نیسسری ہے فار دا پرپز آف اچیون آبجیکٹو چیز ضروری ہے جو ملٹری اور اویلیبل نہیں ہے ویلفیئر کے مینس اینڈ میتھڈز یعنی آپ اس طرح کے ہتھیاروں کو استعمال نہیں کریں گے جو غیر ضروری سفرنگ کریں اگر آپ نے کسی کو مارنا مقصود ہے کو, تو آپ اس گولی کا استعمال پریفر کریں جس سے کہ وہ شخص مر جائے. اگر وہ سفر کرتا ہے زخمی ہوتا ہے اور بہت تکلیف میں آتا ہے تو آپ ان تمام قوانین کو گڈ فیت میں ایکسرسائز کریں گے ان کو انٹرپریٹ گڈ فیت میں کریں گے مس یوز نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ آپ کوئی ایسی ہے جس میں جن آپ پروٹیکٹڈ پرسن کے طور پر ہوں کمبیٹنٹ اور آپ پروٹیکٹیڈ پرسن کے طور پر موو کر رہے ہوں اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں اس لیگل پروٹیکشن کو جو اویلیبل ہے اور آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ ان قوانین کو ان پر عمل درآمد کروائیں گے ہیومین ٹریٹمنٹ وہ ٹریٹمنٹ جو ہیومینٹی جو بالکل کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے کوئی آپ کے پاس اگر اویلیبل پر فارم میں آتا ہے کوئی شپ ریک ہو کر لوگ جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں یو you will treat them in a یو manner that is a responsibility which is given under various conventions and IHL and this human treatment will be extended on a non-discrimination basis you shall not create a discrimination while extending the ہیومین treatment And no discrimination shall be maintained in this context. Because if you maintain discrimination, then you will be seen as violating the principles of international humanitarian law. Now, I would also like to explain to you here that in addition to these principles, when a situation of a conflict arises, then you actually go into a war situation, then there are other responsibilities that are associated with this. these responsibilities are in respect of commanders for example command is what is responsibility there are specific provisions there are basic arguments है. command is what is responsibility with respect to this every commander has a duty to enforce these conventions every command level has, a, has been given a responsibility for the enforcement of these levels this is the responsibility کہ جو ممالک ہیں وہ, وہ قانون بنائیں کہ اگر کوئی کوئی شخص کوئی کمبیٹنٹ کوئی فوجی کوئی آرمی کوئی وار بندہ وائلیشن کرتا ہے گریو وائلشنس تو پھر اس کے لیے کوئی سزا کا اہتمام بھی ہو تو جو کورٹ مارشلز کا کانسیپٹ ہے وہ عموماً نہ صرف یہ کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن میں بھی ہوتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ کوئی اگر وار کرائمس کمٹ کرتا ہوا پایا جائے گا تو اس کو ابھی کورٹ مارشل دنیا کی اکثر افواج میں وہ کیا جاتا ہے کچھ کرائم جیسے ہیں مثلاً کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے میرے سپیریئر نے کمانڈ کیا تھا کہ میں یہ کروں تو اب قانون یہ کہتا ہے انٹرنیشنل لا کہ یو ول ناٹ ہیئر کمانڈر از ڈائریکٹنگ یو دیٹ یو شوڈ کیری آؤٹن کنوینشن یو ول ناٹ भी एक سو یہ بھی ایک لا میں ایک نئی انہانسمنٹ ہے نیچر آف Uh, the sanctity that international humanitarian law enjoys today, similarly, international humanitarian law also administers some more details of the conflict issues such as neutralized zones such as specific zones for hospitals such as intern camps civilians go separately intern and such as the protection of emblem emblem key protection kiss emblem key red cross emblem. اب ریڈ کراس کا جو ریلیشن شپ ہے جنیوا کنوینشن کے ساتھ اس پر بھی میں تھوڑا سا آپ کو ڈیلیبریٹ کرنا چاہوں گا دنیا میں اکثر آرگنائزیشن جو ہیں وہ کسی نہ کسی قانونی دستاویز سے منسلک ہیں یا اس کا پروڈکٹ ہیں اب انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے اٹ از اے پروڈکٹ آف شکاگو ٹریٹی آف نائنٹینٹس دا رائٹس آف ایئر کرافٹ وین دے پاس تھرو یور اسٹیٹس سو ICAO or International Civil Aviation Organization has become synonymous with the Chicago Treaty and it has become the executant of the treaty itself. Likewise, IMO International Maritime Organization is considered to be an executing organization of the Law of the Sea Convention. Geneva Conventions' ki jo relationship with ICRC, if ICRC has become separately, and its meaning was that when there was conflict, ho, لوگوں کی میزریز کو سفائی کیا جائے اس کو مینیمائز کیا جائے بائی کریئٹنگ گروپ آف پیپل ڈیڈیکیٹ ہوچولی سپورٹ اینڈ سرو of war then ایون people پیپل go to those prisoners as نیوٹرل پیپل اینڈ جسٹ وداؤٹ embarrassing دیئر گورنمنٹ get their information about how they are treated, take their letters from there, pass them on to their families, and so that unko unki khairiyat ki itlami liye, waghairah waghairah. So, IC, uh, ICRC, International Committee Red Cross, uthi, uska maksariya tha. Mager, over the period of time, it has evolved a conceptual ownership of Geneva Conventions and Haig laws. yani ICRC ka uh, abe de facto link recognized hai. that it has the ownership or a conceptual ownership of Geneva Conventions, Hague Conventions, International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict and that ICRC has taken upon itself uh, various measures to develop understanding of these laws all over the world. So ICRC became, becomes uh, linked with the understanding of these laws, with the execution of these laws and especially in the area of prisons of war. ICRC has played an enormous role of linking the prisoners with their families, passing on their letters, ensuring or replying that uh, they are being well protected and so on and so forth. We have <laughs> had a lot discussion about application of Geneva Conventions and the Hague Conventions. We have had a reference to international armed conflict. When conflict is in two countries, now it can be possible that the conflict is in a country. It is called non-international armed conflict. So a conflict which ensues within a country sometimes comes to a level which where it can be actually seen as a conflict at par with an international conflict. And then it becomes where it becomes an issue that as to which law will become applicable. And then the additional protocols of 1977 say that all the laws of the humanitarian regime or the law of war will become applicable to non-international armed conflict. So if you visualize, for example, the situation in Kashmir for the last several years or last few decades, there hass been a constant presence of military of uh, Indian military in the occupied kashmir and then that is where you see uh, that a situation of a non international armed conflict could be argued to exist there. whose key implications can I wake or debate him mother. jo international humanitarian law ہے in principle it applies also to non-international armed conflicts of course this could be another issue as to which conflict has matured to a level where it could be argued to be a non-international armed conflict or not and who should judge this and where it should be judged which should be the venue of this judgment these are the issues which remain always in the situation of bit of a controversy the Geneva Convention 4 basically talks about also with a reference to occupancy that if you have occupied a certain territory then you will make sure that you give certain rights to the people of that country i mean your occupation is not recognized your occupation will not mature your title you will not be able to annex the territory that you occupy because of article 24 of the un charter remember we studied that in the use of force chapter and on account of article 24 any occupation or any force annexation will technically be unlawful and that is why Even uh, the Occupied Territories of West Bank and Gaza still called Occupied Territories of West Bank and Gaza. So there too, the fourth Geneva Convention becomes applicable. There are strong guidelines that you have to do with those who are living there. If you are living in a country, if you are living in a country, and you to live in a few years, then you will do what you will do and what you will do. And fundamental rights to what you will do, how to administer, آپ ان کی کرنسی الاؤ کریں گے اپنی کرنسی تو انٹروڈیوس نہیں کریں گے ان کی پوسٹ اسٹمپس وہی رہنے چاہیے ان کو حقوق میں ملنے چاہیے ان کی فورس ڈسپوزیشن نہیں ہونی چاہیے ان کی ڈیپورٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ یہ کنونشن وائلیٹ ہو تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بھی فلسطین کے ان علاقوں سے جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا تو ہمیشہ سے یوناٹیڈ نیشنز نے ایک انویریبلی بنایا جاتا تھا تو یہ جو ہے اسرائیل ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے یا ان کو در بدر کر رہا ہے تو یہ وائلیشن ہے آکوپیشن کنوینشن کی اور اسی طرح جو وال کے اوپر ججمنٹ آئی جو وال جو دیوار اسرائیلی اتھارٹیز نے بنائی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس وال ججمنٹ میں انحصار آ, باقی اور بھی قانونی مواد پہ کیا مگر اس, ج... اس جنیوا کنونشن کے حوالے سے بھی اس کو بنیاد بنایا اسی طرح ایک اور ججمنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دی وہ ججمنٹ انیس سو چھیانوے میں دی گئی جو تھی لیگیلٹی آف نیوکل ویپنز کے اوپر کہ کیا نیوکل ویپنز لیگل ہیں ان کا استعمال جائز ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو تمام انٹرنیشنل لا کا احاطہ کیا اس کو اگزامن کیا اور اس کو انال انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایس سچ کوئی ٹویٹی یا کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے آن دی نیوکلیر ویپنس کی پوزیشن پر کیونکہ نان پلیفریشن ٹویٹی الاؤ کرتی ہے کہ کچھ ممالک اس کو ریٹین کر سکتے ہیں مگر یہ انہوں نے کہا کہ اس کا استعمال جو ہے نیوکلیر ویپنس کا یوز از ان وائلیشن اس اس ججمنٹ میں بڑی تفصیل سے جنیوا کنوینشنشن لا فارم کانفلکٹ کو ان, تمام ان کیا اور اس کی بنیاد, پر ان کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو چارٹ میں دکھایا ڈسٹنکشن کا پرنسپل میتھڈ آف مینز کی لیمٹیشن کا پرنسپل کا پرنسپل کا پرنسپل ان پرنسپل کو کرنے کے بعد کورٹ نے یہ کہا نیوکل ویپنز کا جو استعمال ہے وہ استعمال وائلیٹ کرتا ہے ان تمام بنیادی پرنسپلس کو جن کی بیسس پر جنیوینشن اور ہیگ لا اور پروٹوکال اور باقی قوانین بنے ہیں لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انٹرنیشنل نیوکل ویپنس کا استعمال جو ہوگا وہ انٹرنیشنل ہیرین لا کی وائلشن ہوگا اب اس وائلشن اب یہ وائلیشن اتنا ویل well ریکنائز ہے کہ اس وائلیشن سے نکلنے کے لیے कुछ ممالک جو نیوکل پاور ہیں انہوں نے ایک اور استعمال ناجائز ہے لیکن جو ہیں وہ اس ممانت کی زمرے سے باہر تصور کیے جائیں گے اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے. this is a debate, this is the position of various states, and but the fact is that the law has has achieved so much of universality, so much of wide acceptance, that even the countries which are so powerful are forced to take the strategic positions in conformity with the laws or any cracks which are available within the laws or these international regimes. جو international humanitarian law کے principles ہیں یہ پرنسپلس ہمیں ایک اور انٹرسٹنگ سولوشن کی طرف نشاندہی بھی کرتے ہیں وہ سولوشن اس پرابلم کے حوالے سے ہے جو ڈیفینیشن آف ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہے یعنی آج بھی دنیا میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ٹیرریزم کو آپ ڈیفائن کیسے کریں اور ٹیررزم کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے سو so, اس کی ڈیفینیشن کے لیے اگر آپ انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا کے قوانین دیکھیں تو ہمیں اس ڈیفینیشن کو بنانے میں یا اس کی خد و خال مرتب کرنے میں خاصی مدد ملتی ہے بیکاز انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا وہ بنیادی پرنسپل لے کرتا ہے جس پہ تقریباً یونیورسل فالوئنگ ہے سو so, اگر کوئی ایکٹ آف ٹیرر آئی ایچ ایل کے پرنسپل کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر چونکہ وہ ویسے ہی کرائم ڈکلیئرڈ ہے تو اس کو کرائم بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا ایکٹ آف ٹیرر ہے جو آئی ایچ ایل کے پرنسپل سے مطابقت رکھتا ہے یا اس میں پرمیسیبل ہے یا اس میں الاؤڈ ہے تو پھر یہ ڈیفینیشن میں لایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایکٹ آف ٹیرر نہیں ہوگا میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں فار ایگزامپل کسی آ, آ, ہسپتال میں یا کسی مارکیٹ پلیس پر کسی دکان کے سامنے سیویلینز میں آپ یا کوئی بم رکھتا ہے اور وہ بم جو ہے اسے مر جاتے ہیں تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہے ایون انٹرنیشنل لا سو وہاں پر وہ نہیں ہوگا اور وہ ایکٹ آف ٹیرر پیس ٹائم میں تصور کیا جا سکتا ہے مگر اگر کسی دشمن کی چھاؤنی کو اڑایا جا سکتا ہے ایز این اینیمی ٹارگیٹ تو وہاں پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ پھر ایکٹ آف ٹیرر کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا لیکن بہرحال اس پر بھی ڈیبیٹ جاری ہے اور مجھے معلوم نہیں جا سکتا ہے فار میکنگ وائڈ سو انٹرنیشنل لا از ناٹ ایکشن It is existing also after being connected with various regimes. اس کی ایک اور کنیکٹیوٹی مثلاً ایک کلچرل پراپرٹی کے پروٹیکشن کا کنوینشن ہے یہ کنوینشن کیا کہتا ہے یہ کنوینشن یہ کہتا ہے کہ جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے تمام ولیجنٹس جب بھی جنگی حالت ہوگی اگر کوئی مجسمے ہے یہ کلچرل ہیریٹیج میں آ جاتے ہیں اگر کوئی ایسی ہیریٹیج ہے کوئی ایسی ہے جو تہذیبوں کے حوالے سے اس کا پریزرو ہونا بہت ضروری ہے تو اس کی پروٹیکشن کی جائے گی اس پر اٹیک بالکل بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح فار ایگزامپل موئنڈاڑوں کی سائٹ ہے فار ایگزامپل ٹیکسلا کے قریب سائٹ ہے اب یہ وہ سائٹس ہیں یا وہ یہ وہ بلڈنگز ہیں جو ہسٹورک ویلیو کی ہیں مقبرہ ہے جہانگیر کا وہ بھی ہسٹورک ویلیو کا ہے تو کسی بھی حالت جنگ میں دونوں پارٹیز پر ممانعت یہ کنونشن کریٹ کرتا ہے کہ آپ کلچرل پراپرٹی پر اٹیک نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کی جنگ کے دوران اٹیک کیا گیا دو بڑے بڑے مجسموں پر اور وہ مجسمے تباہ کیے گئے تو یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ان مجسموں کی تباہی کا بھی بنیاد بنایا گیا اس ایکشن کو جو افغانستان پر کیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ یہ کلچرل پراپرٹی کی کنونشن کی ٹوٹل وائلشن ہے اور اسی طرح اگر اگر عراق پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور عراق پر جو جہاں پہ جنگی صورتحال حال یا نان انٹرنیشنل آرام کانفلکٹ ہے یا نہیں ہے یا کچھ پورشنز پہ ہے تو وہاں کی جو ہسٹورک سائٹس ہیں ان کو اٹیک نہیں کیا جا سکتا سو یہ وہ قوانین ہیں جو پروٹیکشن انشور کرتے ہیں کسی بھی حالت میں چاہے آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں جنگ بھی آپ اس طرح سے کریں گے جو ایک ہیومین طریقہ ہوگا آپ کا صرف فرض یہ ہے کہ آپ نے ملٹری نیسسٹی اپنی اس کے تحت آپ اپنے آبجیکٹو اچیو کریں یو شوڈ ناٹ ریزورٹس لا پرنسپل ایچ آف دیزنٹینس لیکچر بفورائز بٹ آئیسک پرنسپلس بیسک کانسپٹ انٹرنیشنل ہیومینٹیری کانسٹنٹلی ڈیولپنگ لا ہے یعنی یہ نئے حالات نئے واقعات نئے جنگی طور طریقوں کو رسپونڈ کرتا ہے اس پر کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے اس پہ کانسٹنٹلی اگزامنیشن ہو رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ ان دا ہے آف فائنلائز اور جو چند ایریاز ہیں جو میں کوکلی آئی رن تھرو ہیں جو جہاں پیڈنگ ایریاز میں یہ لا ڈیولپ ہو رہا ہے مثلا نان سٹیٹ ایکٹرز کے اپلیکیشن کے اوپر نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ریسنٹ پاس میں ایک لیگل اینٹین کے طور پر سامنے آئے ہیں جو مین اسمال گروپس وچ ٹیک آن ایشا وچ ٹیک آن دا اسٹیٹ وچ آپریٹ ود ان دا اسٹیٹ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹس تو سوال یہ تھا کہ ان پر کیا یہ پرنسپلز اپلیکیبل ہیں تو اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ ہاں نان سٹیٹ ایکٹرز بھی جو ہیں ان پر بھی یہ لا وہ کسی ایسی اقدام میں جاتے ہیں جو جنگی کیفیت کو جنریٹ کرتا ہے then these laws, these will on as well. اسی طرح جو یونائٹیڈ نیشنز نے اپنی بلیو ہیلمٹ یعنی اپنی افواج چاہے ان کو مختلف مینڈیٹ کے نیچے بھیجا چاہے ان کو ग्रुप के کے نیچے بھیجا چاہے ان کو ایز اے ڈس انگیجمنٹ مینڈیٹ دیا یا ان کو پیس کیپنگ مشنز میں بھیجا جس بھی اسائنمنٹ پر یونائیٹڈ نیشنز سے بھیجا تو یہ سوال تھا یونائیٹڈ نیشنز تو خود ریٹیفائی نہیں کرتا وہ عالمی ادارہ ہے تو ان پر یہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو فورسز ہیں چاہے وہ پیس کیپنگ مشنز ہوں چاہے وہ پیس مینٹیننگ مشنز ہوں یا کوئی اور مینڈیٹ ہو ان پر بھی یہ تمام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے پرنسپل جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں اور یہ اپلیکیشن کنٹینیوس ہے اس حوالے سے جنرل پہ ایک اسپیشل ڈاکیومینٹ بھی یہ کیسے انفورسبل ہوگا سو جو ریسنٹ اور موسٹ کرنٹ اور سب سے امپورٹینٹ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے وہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کا قیام ہے یہ کورٹ جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہم ایک تفصیلی لیکچر میں بعد میں ایگزامن کریں گے اس کورٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ان کرائمز کے لیے پروسیکوشن کرے لوگوں کی افراد کی انڈیویجول کی جو چاہے کمانڈرز ہیں ہیڈز آف سٹیٹس ہیں جو وائلیٹ کرتے ہیں جینیوا کنوینشنس کو جو وائلیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے پرنسپلس کو اور اس کورٹ نے اپنے ایک ڈیٹیل لسٹ آف افینس بنائی ہے جس میں یہ آپریٹ کرتا ہے سو so, اس کورٹ کا قیام gives a process of implementation to the entire regime of Geneva Convention and that deterrence of punishment now will work backwards for more effective implementation of these conventions which were which were so far being given a voluntary compliance by most of the states. So I hope that I have been able to convince you that not everything is legitimate at least in war. And wars are fought in conformity with international law. Thank you.